الرمان محترم ناظرین سلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام میں امام حسین علیہ السلام آپ کے اصحاب و انصار کو نئے کربلا پہنچ کر آٹھ دن گزر چکے ہیں وہ آٹھ دن جس میں ہر دن ایک نئی مشکل ایک نئی سکتی کے ساتھ آیا ہے اور ان آٹھ دنوں میں ہمیں کئی سارے پیغامات ملے ہیں جو ہمیں اصل حسینی بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں Viewers, آج نو محرم کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم جانیں گے ہمارے آج کے میں لیکن اس آئیے استقبال کرتے ہیں سسٹر سید اسمی زہرا رضوی کا سلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سسٹر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے لشکر کو کربلا پہنچ کر آٹھ دن گزر چکے ہیں اور اب نویں محرم کی صبح نمودار ہوتی ہے یہ نئی صبح کی کرن اپنے ساتھ کس طرح کے مسائل لے کر من عضب اللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوی محرم کی صبح جب نمودار ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلط نے مولا عباس علمدار علیہ کو ایک کنواں کھودنے کا حکم دیا ہے ہم مسلسل ذکر کر رہے ہیں کہ قطع آب ہو چکا پانی بند کیا جا چکا ہے اور پھر آٹھ محرم سے ایک قطرہ آپ بھی نہیں تھا یعنی کہ آٹھ محرم کا پورا دن اسی طرح پیاس کے عالم میں اور وہ بھی عرب کے اس صحرا میں اور اس گرمی کے درمیان کہ آج بھی ہم محسوس کریں کہ جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو ہمیں بار بار پیاس لگتی ہے ہم کہیں سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ پانی کی کوئی بوتل لے جاتے ہیں یا پھر ہم بار بار پانی خریدتے ہیں یا پھر کچھ ایسا معاملہ کہ انسان بار بار پیاس لگتی عام دنوں میں وہ جتنا پانی پیتا ہے اسے گرمی میں اور زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہے جو کربلا گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ وہاں کس طرح گرم ہوتا ہے گرم یقینا عرب کا چہرہ اور یہاں پر ہمارے لیے تو گرمیوں کے موسم میں اتنے انتظامات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہت زیادہ شدت کی گرمی ہے بہت پیاس کا غلبہ تھا ہم مولا حسین علیہ السلات وسلم ان کے اصحاب ان کی انصار کی کیفیت کو ایک مرتبہ تصور کریں کہ اس گرمی میں اس تمازت میں نہ کھانا موجود ہے نہ پانی موجود ہے آج یہ دوسرا دن ہے کہ جب پانی نہیں ہے تو اب یہ جب صبح نمودار ہوئی مولا عباس علمدار علیہ السلات کو آقا حسین نے کنواں کھودنے کا حکم دیا لیکن پانی برآمد نہیں ہوا تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے بچوں کی حالت کے پیش نظر مولا عباس سے پھر آپ کو حکم دیا کنواں کھودنے کی پھر سے فرمائش کی ہے بچے کوزے لیے ہوئے آ پہنچے ایک امید کے ساتھ کہ پانی ہمیں مل جائے گا لیکن دشمنوں نے آ کر اس کوئیں کو بند کر دیا یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ پانچ مرتبہ مولا عباس نے کوشش کی, کی, کی, کی ہے کنویں کھودے ہیں لیکن دشمنوں نے اسے بند کر دیا اور پانی پہنچنے نہیں دیا پانی نہ مل سکا پھر نمی تاریخ کیا ہی واقعہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ شمر نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ابن زیاد سے سخت حکم بھی حاصل کیا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین بیت سے انکار کریں تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں یہ سخت حکم مولا حسین علیہ السلام کے لیے شمر ملعون لعنت اللہ علیہ نے حاصل کیا اس نو محرم کو ہی شمر نے ابو عب الفضل عباس علیہ السلات وسلام اور ان کے بھائیوں کو امان کی پیشکش کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں تم سے ایک رشتے داری میری تمہاری والدہ کی جانب سے خاندان کی جانب سے میری ہے تو لہٰذا میں تمہارے لیے امان لے آیا ہوں تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو تو میں تمہارے لیے امان مولا عباس سے کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جواب سلطان وفا کا کیا ہو سکتا ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں مولا عباس جی ان کے بھائیوں نے وفا کی مثال قائم کی ہے اور اس پیشکش کو بہت ہی دلیری کے ساتھ جو ہے ٹھکرا دیا نو محرم کی شام آنے سے پہلے ابن سعد نے حملے کا حکم بھی دے دیا دیکھیے ابھی یہ نو محرم کا دن اس عالم میں ان تمام واقعات کے تحت گزرا اب جب نو محرم کی شام آنے والی تھی جی اس وقت تک کہ عمر سعد نے حکم دیا کہ جنگ آج ہی ہونی ہے نو محرم نو محرم محرم محرم کو ہی اس نے حکم دیا کہ جنگ آج ہی ہونی ہے اور اس نے حکم صادر کر دیا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں میں مختصر کر کے بیان کر رہی ہوں کہ پھر یہ جو خبر مولا حسین علیہ السلام کو پہنچتی ہے آپ مولا ابوالفضل عباس علیہ علمدار علیہ صلاۃۃ والسلام کے ذریعے سے یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ سے بھیا عباس کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی محلت دے دیں ہمیں ایک رات کی محلت چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو عبادتِ الٰی میں بسر کر سکیں یعنی اب عمر ساد کی طرف جب یہ پیغام پہنچایا گیا مولا حسین کی جانب سے اس نے ایک رات کی مہلت دی ہے آ, یہ مہلت کے حوالے سے بھی بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ امام نے مہلت کیوں لی حالانکہ جی. یہ الفاظ واضح ہیں کہ امام نے کہا کہ خداوند عالم کی عبادت کے لیے آ, ساتھ میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ در اصل اس مہلت کے ذریعے ایک رات کی اس مہلت کے ذریعے امام ان لوگوں کو مہلت محلت, محلت دی دے رہے تھے بالکل اب بھی یہ لوگ پلٹ آئیں یا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پلٹے بھی تھے مولا حسین علیہ السلام है. کی طرف تو دراصل اگر ہم کہیں یہ محلت, محلت لی نہیں بلکہ دی گئی تھی ان لوگوں کو کہ ابھی وقت ہے جنت کی طرف آجاؤ جہنم کو چھوڑ دو کیونکہ ظاہر سی بات ہے مولا حسین اور ان کے شہنے والے تو آخرت کی بہترین مقامات پر भी فائز भी. ہونے ہی والے تھے ان کا جذبہ اس طرح سے موجود تھا تو یہ تمام تر باتیں جو ہے میں نومحرم کے حوالے سے یہ دن بھر جو گزرا نو محرم کا اکسٹھری کا یہ دن بھر کی تمام باتیں ہمیں تاریخ میں روایتوں کے ذریعے پتہ چلتی ہیں جی بالکل ٹھیک جس طرح آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی طلب کی کہ وہ عبادت کر سکیں اور امام علی علیہ السلام بھی یہ فرماتے ہیں کہ کامیابی کی سب سے بہترین جو دلیل ہے وہ ہے عبادت کرنا اور کربلا والوں نے اپنے آخری لمحوں میں بھی جہاں صبر کرنا مشکل تھا وہاں شکر بھی کیے اور سچدے بھی کیے یہ کر کے ہمیں کیا پیغام دیا اور عبادت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کس طرح بتا دیا آ, بے شک عبادت الہی اس قدر کے ہم قرآن مجید میں آ, بارہا پڑھتے رہتے ہیں کہ خدا عالم نے جنہوں کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کی کہ وہ اس کی عبادت, عبادت کریں تو یعنی کہ واضح ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہی خلق کیا ہے جی عبادت الہی میں زندگی بسر ہو جائے اور عبادت میں بہترین عبادت, جی عبادت جی نماز کو بھی قرار دیا گیا ہے انسان کا کسی کے ساتھ اچھا رویہ بھی عبادت میں شمار ہے اس کا اچھا اخلاق بھی عبادت میں شمار ہے انسان روزہ رکھتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے یہ بھی عبادت میں بہت سی چیزیں عبادت کا دائرہ جی وسیع ہے کافی بڑا ہے اور جس میں عبادت میں سب سے نمایاں عبادت اور بہترین عبادت جو ہے وہ نماز قرار پائی ہے تو لہٰذا ہمیں یہ میسج یہ پیغام مل رہا ہے کہ کربلا والے اس بھوک اور پیاس کے عالم میں آٹھ محرم ایک قطرہ پانی نہیں نو محرم کا دن گزرا ایک قطرہ پانی نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں بچوں کی سدائیں بلند ہو رہی ہیں گریہ بلند ہو رہا ہے اللہ تش اللہ تش بچے کر رہے ہیں قیام میں عورتیں پریشان ہیں جن... وہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے چھوٹے بچے کہ ہم جناب علی اظہر علیہ السلات کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ جن کی عمر فقط چھے ماہ کی تھی تو یقیناً ان کی والدہ کو ضرورت تھی کہ پانی کی کہ جب وہ ظاہر سی بات ہے ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں ایک عورت جب وہ فیٹ یقیناً فیڈ کرتی ہے تو ضرورت ہے کہ وہ بھی کھائے وہ بھی پیے تب اس کے ذریعے سے وہ اپنے بچے کو جو ہے دے پاتی ہے دودھ پلا پاتی ہے لیکن پاتی اگر وہ خود ہی اسے غذا کا اس کے انتظام نہ کیا جائے تو دودھ جو ہے خشک ماں کا ہونے لگتا ہے ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ننھے علی اصغر علیہ سلاۃ والسلام کو دودھ کی بھی یقیناً کمی ہو رہی ہے کیونکہ ماں کا دودھ خشک ہو رہا ہے تمام تر مصائب ہیں ان تمام مصائب کے دوران بھی درمیان بھی یہ قیام حسینی میں ہر ایک فرد عبادت الہی میں مشغول ہمیں نظر آتا ہے تو اب یہاں پر بہت بڑا پیغام بہت بڑا میسیج ہے کہ جب اتنی مصیبتوں کے درمیان کربلا والے خدا کی عبادت سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئے تو ہم اتنی آسان زندگی میں بھی عبادتوں سے کیسے, کیسے واقف ہو جاتے ہمارا ہیں؟ کیا بلکل ہے بالکل اور خاص کر محرم کے ایام چل رہے ہیں میں اس حوالے سے بھی ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم فرش اعضاء پر جا رہے ہیں ہم مجلسوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں جلوسوں میں مرد حضرات شرکت کر رہے ہیں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں لیکن جب نماز کا وقت آئے تو یہ کہہ دیں کہ ارے ٹھیک ہے کل پڑھ لیں گے آج تو ہم جلوس میں ہیں آج ہم थक علم اٹھا رہے ہیں ہم تھک گئے ہیں آج ہمیں تابوت اٹھانا ہے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا یہ معاملہ نہ ہونے پائے کیونکہ جس آقا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے ان کی زندگی کو کا جو آخری دن بھی جب ہم اس کی بات کریں گے اس کی وضاحت ہوگی کہ مولا حسین علیہ السلات وسلم نے کہیں پر کہیں کوئی روایت مل جائے کہ نے کہا ہو کہ تھکن کی وجہ سے اب میں نماز کو تاخیر کر رہا ہوں چھوڑنا قزا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تاخیر کرنے کا بھی معاملہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم وہی آقا بلکل حسین بلکل کی ازاداری جی کو جب قائم کرتے ہیں تو اس بات کا بالخصوص خیال رکھنا ہے کہ ہماری ازاداری جو ہے وہ عبادت سے ٹکرائے نہیں بلکل یا بلکل مجلسوں کو اس طرح سے رکھا نہ جائے کہ جو نماز کی ٹائمنگ سے ٹکرائے یہ بھی بہت ضروری دی خیال رکھنے والا لکھتا ہے یہ غور دی دی دی کرنے والی بات دی ہے آقا مولا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی نے بھی طالب علیہ صلاح کی محبت کام دھم بھرتے ہیں کہتے ہیں ہم ان کے شیعہ ہیں ہم نے علی ہیں ہم فخر بھی کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے لیکن اس وقت ہونا چاہیے جب واقع مولائے کائنات کی ولایت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہو ہم نے مولائے کائنات کی ولایت کو سمجھنے کے معنی فقط یہ نہیں ہے کہ ہم نے انہیں پہلا امام مان لیا بس ان کافی ہو بلکل گیا, بلکل. گیا آقا حسین علیہ صلاح وسلام کی ذات گرامی ہو یا مولا حسن ہو یا رسول خدا جناب فاطمۃ الزیرا مولائے کائنات یا دیگر معصوم ہستیاں دی ام کی ان کے پیغامات کو اپنے زندگی میں ہم کس قدر لائیں اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں ملائکہ کائنات کے خود مثال دیکھیں کہ جنگ کے درمیان اگر نماز کا وقت ہوا ہو کا عالم پڑا تھا لیکن اس وقت جنگ کو روک کر کے آپ نماز کے لیے آماده ہو گئے تھے ٹوکنے والے نے ٹوکا کہ مولا اس وقت بھی نماز مولا نے فورن اسے جواب دیا کسی نماز کو بچانے کے لیے تو یہ جنگ ہے تو ہم نماز کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں آقا حسین بھی کربلا میں ہمیں پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نماز میں آخری وقت بھی سجدے میں امام کا سر ہے. اور خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نماز کو فراموش نہیں کیا جا سکتا عبادتِ الہی سے غافل نہیں ہو سکتے ہیں تو لہٰذا یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ زندگی کی آخری رات ہے امام جانتے ہیں لیکن امام نے مہلت لی ہے تاکہ خدا عالم کی عبادت میں اس رات کو بسر کر سکے جی بالکل ٹھیک جس طرح آپ نے کہا کہ امام نے مہلت لی کہ پروردگار عالم کے لیے عبادت کر سکے عبادت میں رات گزار سکے اور یہ آخری شب تھی امام حسین علیہ السلام کی جو ان کے اپنوں کے ساتھ ان کے اصحاب و انصار کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تھی. اگر اب ہم اس شب پر نظر دالے سسٹر تو ہمیں کون سے واقعات ملتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے اس شب کو کس طرح گزارا ہے بالکل خاہرم ہم دیکھیں کہ شبِ عاشور یعنی نو محرم کا دن گزر گیا اور اب جب شبِ عاشور آئی ہے تو شبِ عاشور کا ایک وہ واقعہ بھی بالکل واضح ہے اور مقتل کی کتابوں میں موجود بھی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا تھا اور ایک خطبہ دیا تھا اور اس خطبے میں امام نے ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا تھا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں اگر یہ مجھے قتل کر لیں گے تو ان کا تم سے کوئی سروکار نہیں میں اپنی بیعت کو تم پر سے اٹھائے لیتا ہوں لہٰذا اس رات کے اندھیرے میں تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو مجھے تم سے کوئی شکوا کوئی گلانا ہوگا امام کے یہ الفاظ تھے اور اس وقت اصحاب با وفا نے پلٹ کر جو امام کے سامنے اپنی محبت کو ظاہر کیا تھا کہ کوئی کہیں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مولا ہم آپ کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں जी ہمیں जी ہزار دفعہ بھی خدا بندے زندہ کرے اور پھر موت دے دے اور پھر سے ہمیں شہید کیا جائے پھر بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے کہیں کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ہماری زندگی اس طرح سے ختم ہو کہ ہمارے جسم کو جلا کر راک کر دیا جائے اور اس کے باوجود ہمیں پھر سے زندہ کر کے اور پھر اذیتیں دی جائیں مولا ہم تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے جن کے بیٹے کو نے نے نے یزیدیوں سے کہ ہوں جاؤ اپنے اولاد کو بچا لو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا یعنی یہ اصحاب باوفا اس خطبے کے بعد اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مولا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتے اور بے شک یہ ایک بہت بڑا پیغام بھی ہمارے لیے ہے کہ دیکھیے اچھے حالات میں ساتھ دینے والے بہت ملتے بالکل ہیں. لیکن اصل थी. میں ساتھ ہی وہ ہوتا ہے کہ جو برے حالات میں برے وقت میں بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے یقیناً وہ آپ کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کھڑا رہے اور ساتھ دے ہمت بڑھائے حوصلہ دے یہاں پر ہمت مولا حسین کی ایک اور بھی بڑھ رہی ہے ان اصحاب کی محبت کے ذریعے تبھی تو آقا حسین نے ان کی اس थी. محبت کو دیکھ کر کے ان کے حق میں دعا کی تھی اور دعا کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ میرا رب میرا خدا تمہیں اس کی بہترین جزا دے اور پھر پروردگار عالم کے حکم سے مولا حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹا دیا اور ان لوگوں کو جنت میں ان کے مقامات دکھائے تھے کہ جو ساتھ تم میرا دے رہے ہو جو قربانیاں دینے جا رہے ہو دیکھو خدا ونگر عالم کیا, کیا عجر دینے والا ہے تو یہ تمام حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک بہت بڑا درس ہمارے لیے ہے کہ مشکل وقت میں بھی اپنے امام کا ساتھ دینا یہ اصل معاملہ ہے آج چودہ سو برس جب بھی واقعات کربلا ہم سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولا جب محبت بہت جوش میں آتی ہے یا مصائب کو بہت ہی دل سے سنتے ہیں تڑپ کر کہتے ہیں مولا ہم بھی کربلا میں موجود ہوتے تو آپ کا ساتھ اپنے دیتے, اپنے دیتے لیکن آج وہی آقا کے ایک فرمان پر عمل کرنا ہو تو ہم بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں کیا ان بہانوں کے ساتھ ہم وہاں ٹک پاتے اگر ہم کربلا میں ہوتے تو جیسی تیاریاں ہماری ہیں گناہ سے ہمارا جیسا وجود پورا آلودہ ہے کیا اس گناہ کی آلودگی کے ساتھ ہم امام کے ساتھ کھڑے رہتے اگر امام کے لشکر میں شامل بھی ہو جاتے تو کیا ہم ڈٹ کر سامنا کر پاتے کیا ہم وہاں ڈٹے رہتے کیا ہم وہاں رک پاتے ٹھہر پاتے نہیں وہی ہوتا کہ وہاں سے فرار اختیار کرتے تو جب عالم یہ ہے کہ ہم ابھی تیار اس طرح سے نہیں کر پائے ہیں اپنے آپ کو تو اب سوچیں کہ کی کیا ہمیں اس وقت کا انتظار ہے کہ امام وقت کا ظہور ہو اور پھر سے یہی صورتحال ہو یقینا ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد جب امام سدا دیں تو ہم کہیں کہ امام ہم اپنے نفس سے ہی نہیں لڑ پائے تو ہم آپ کے دشمنوں سے کیا لڑیں گے تو اب ہمیں ضرورت ہے بیداری کی ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس غفلت سے نکل کر اپنے وقت کے امام کے لیے ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے خود کو آمادہ کر سکیں جی بالکل ٹھیک بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ایکسپلین کیا اور آج کی جو کہتے ہیں نا سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام کہتے تو ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم امام کا ساتھ دیتے ہم اپنے آپ کو امام پر قربان کر دیتے تو ہم اپنے آپ سے یہ سوال بھی کریں نا اور آپ اس سے پہلے یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ آج بھی ایک وقت کا حسین ہمارا انتظار کر رہا ہے ہم تب تو نہیں پہنچ پائے لیکن کیا اب ہم آج پہنچ پا رہے ہیں تاکہ اگر ہمیں ہم تبدیلی آ جاتی اور ہم اس طرح بن جاتے جس طرح امام چاہتے تو شاید آج امام کا ظہور ہو گیا ہوتا ملش. جی سسٹر اب دیکھتے ہی دیکھتے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نویں محرم گزر گئی شب عاشور کا جو وقت تھا وہ ختم ہونے پر تھا اب جیسے ہی رات ڈھلتی ہوئی جا رہی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی بے شک جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ رات عبادت میں بسر ہوئی اور آقا حسین ان کے اصحاب و انصار عبادت الہی میں اس رات کو گزارتے رہے یہاں تک کہ شب عاشور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا اور جب امام فارغ ہوئے تو اس وقت امام کی آنکھ کچھ دیر کے لیے لگی امام حسین علیہ صلاح وسلام نے امام علی مقام نے ایک خواب دیکھا اور یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ خواب دیکھا تھوڑی دیر میں ہی آنکھ کھل گئی اور اصحاب کے سامنے آپ موجود تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اب امام نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ کے اس گریا کا سبب امام نے اس خواب کو بیان کرنا شروع کیا کہ کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگی تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جد میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور پھر مجھے بشارت دی ہے کہ ان قریب تم شہید ہونے والے ہو اور اپنی شہادت میں تاخیر نہ کرو تم شہید عالِ محمد ہوگے اے حسین کل تم میرے ساتھ افتار کرو گے یعنی کہ یہ واضح ہو رہا ہے کہ مولانا حسین روزے پر روزہ فاقے پر فاقہ رکھ رہے تھے کہ رسول خدا خواب کے عالم میں آ کر کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے لال حسین کل تم میرے ساتھ افطار کرو گے پھر مولا حسین علیہ السلام اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوا ہے اور اس کے پاس ایک ہرے رنگ کی سبز رنگ کی شیشی ہے اور وہ اس شیشی کو سنبھالے ہوئے ہیں میں نے اپنے نانا سے پوچھا کہ نانا جان یہ فرشتہ کون ہے یہ کس طرح کی یہ شیشی کیوں لیے ہوئے ہے تو فرماتے ہیں مولا حسین کہ پھر میرے نانا نے مجھے بتایا کہ یہ فرشتہ جو شیشی لیے ہوئے ہے اس میں یہ تمہارے خون کو جمع کرے گا اور پروردگار عالم نے تمہارے خون کو اپنا خون کہا ہے ہم جانتے ہیں کہ مولا حسین علیہ صلاۃ وسلام کے خون کو خدا نے اپنا خون سار اللہ کہا ہے یعنی اللہ کا خون ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس خون میں اللہ نے وہ اثر بھی رکھا ہے بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرماتے کہ اے میرے حسین تمہارا خون بھی اسی طرح سے جوش مارے گا جیسے حضرت عیسا علیہ السلام کا خون جوش مارتا تھا اور اس کی مثال آج ہم دیکھیں کی ہندو پاک میں اکثر جو ہے عاشورہ کے روز جو تصویح ہے اس کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا ہے جس میں اصل خاک شفا ہوتی ہے اور اس بات کو ذکر بھی کیا گیا ہے ریاض القدس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ خون امام حسین علیہ السلام جو سعار اللہ ہے جو کہ خدا کا حکم خدا کا خون ہے یقیناً اس میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ اس خون کا بدلہ وہ پرور عالم ضرور لے گا اور جو بھی قاتلان امام حسین علیہ السلاۃ والسلام ہے ان سے اس کا بدلہ ضرور, ضرور لیا جائے, جائے, جائے, جائے گا احساس لیا جی. گا. چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کربلا کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے کردار کے ذریعے آپ کی قربانی کے ذریعے ہم وہ ہدایت حاصل کر سکیں تاکہ ہم بھی ہمارے وقت کے حسین کے لیے تیار ہو سکیں اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ